السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا بھائی سب کے ہے میری آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ جیم شروع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 إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ کل ان آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا اس سے قبل کی جو آیات ہیں جس میں جنت اور جنتیوں کا تذکرہ اور جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ بیان ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفصیلات بیان فرمائیں کفار اور مشرقین کے سامنے تو غفار اور مشکیر نے مذاق اڑایا اور کہا کیا کہ تعجب ہے دو کا کھانا پینا ایسا ہوگا اور وہ اتنے سخت عذاب سے مریں گے نہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے حالانکہ کوئی جاندار اتنی شدید تکلیف میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور جنت جو جنتی ہوں گے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی رنج نہ ہوگا غم نہ ہوگا اور یہ بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے وہ تخت اتنے بلند جتنی بلندی زمین سے آسمان کی ہے تو جب یہ تخت ایسے ہیں کہ ان کی بلندی زمین اور آسمان کی ہے تو پھر اس کے اوپر چھڑنا کس قدر مشکل ہوگا ایک منٹ ذرا ایک اب سپیق میں. سپیق میں اب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے آرس کر رہا تھا کہ جب جنتیوں اور دو کا ذکر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے ان کی تفصیلات بیان فرمائیں تو کفار اور مشرقین نے مذاق اڑایا کہ دو ایسا کھانا کھائیں اور اتنا سخت عذاب ہوگا تو یہ مریں گے نہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کوئی جاندار اتنی شدید تکلیف میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور جنتیوں کے لیے جو تخت ہوگا اس تخت کی بلندی زمین اور آسمان کی ہے تو جب اس تخت پہ چڑھیں گے تو کیسے چڑھیں گے کس قدر مشکل ہوگا اس تخت کے اوپر چڑھنا کہ اس کی بلندی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی تو یہ نے مذاق اڑانا شروع کیا تعجب کرنے لگے تو مشرقین اور کفار کے اس تعجب کو اس حیرت کو دور کرنے کے لیے اور ان چیزوں میں غور کرنے کی دعوت دی ہے اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کی دعوت دی جو ان کے سامنے ہر وقت موجود ہے اور ان میں جنت اور کے نمونے بھی پائے جاتے ہیں عرب کے لوگ اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ ان کے قریب تر ہوتا قریب تر تو سب سے پہلے کس کا ذکر ہے اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اونٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد جب انسان اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اس کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے اونٹ جب چلتا ہے نا اونٹ جب چلتا ہے تو اونٹ کے حرکت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا جو رخ ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف ہوتا ہے اس لیے اللہ رب نے اس کے بعد آسمان کا ذکر فرمایا پھر جب انسان سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے پہاڑوں کا سلسلہ اس کو نظر آتا ہے پھر پہاڑوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا پھر آخر میں اللہ رب العزت نے زمین کا تذکرہ فرمایا یہ اللہ رب العزت نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو اونٹ میں غور کرو آسمان میں غور کرو پہاڑوں میں غور کرو اور یا زمین میں غور کرو اس میں جنت اور جہنم عذاب ثواب کے بے شمار نمونے موجود ہیں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہاں ہاتھی کا کیوں ذکر نہیں کیا اونٹ کا ذکر کیوں کیا ہاتھی بھی تو ایک عجیب مخلوق ہے وہ تو اونٹ سے بھی زیادہ عجیب ہے اس کا جسم بھی بڑا ہوتا ہے تو دراصل عرب کی زمین میں ہاتھی نہیں پایا جاتا اور قرآن حکیم کے جو اول مخاطب ہے وہ عرب کے لوگ ہیں پہلے مخاطبین عرب کے لوگ ہیں دوسرا اونٹ کے اندر وہ فائدے اور وہ نفع نہیں ہے ہاتھی کے اندر وہ فوائد اور وہ نفع نہیں ہے جو اونٹ میں پائے جاتے ہیں ہاتھی کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا دودھ نہیں پیا جاتا اور نہ ہاتھی کے ایسے بال ہے جن سے لباس وغیرہ تیار ہو سکے نہ ہاتھی کے اندر اطاعت ہے صبر بھی نہیں ہے مسکنت بھی نہیں ہے جیسے اونٹ میں ہوتا ہے نہ ہاتھی کا پالنا اتنا آسان ہے غریب لوگ اس کو پال نہیں سکتے اس کا پیٹ کہاں سے بھریں گے اور جنت اور دزا کے نمونے بھی ہاتھی کے اندر نہیں ہے اس لیے اللہ نے ہاتھی کا تذکرہ نہیں فرمایا کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہوا ایل کئی فروغیات آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا یہ دوسرا نمونہ ہے جس کا دنیا میں آسمانوں کے بویا تھا وہ اکوا بوس اب کے آواز آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے تو اللہ رب الز دوسرا نمونہ آسمان کو فرما رہے کہ دوسرا نمونہ آسمان ہے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا اور اس میں جنت کا نمونہ بھی ہے کہ اس کے اندر روشن ستارے موجود ہیں وہ اکواب موضوع آپ نے پڑھا اس میں سورج کو دیکھ لے زمین سے کتنا دور ہے اور زمین سے کتنا بڑا ہے سورج یہ جی کس نے بنایا اور اس میں یہ نور کس نے پیدا کیا اور گرمی کس نے پیدا کی سورج کے اندر اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ زمین و آس... یہ آسمان یہ زمین کیسے روشن ہوگی کون ہے جو تنور کے ذریعے تنور کی گرمی سے پھل اور پھول اور غلے پکا دے تو یہ اللہ ہی کا انعام ہے تو اگر یہ سورج نہ ہو تو دنیا کی زندگی مشکل ہو جائے پھرا کہ اللہ را بلند فرماتے ہیں وا الائی جبال کیت نصبت ار پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح قائم کیے گئے کہ پہاڑوں کو زمین میں کس طرح نصب کر دیا پہاڑوں میں اللہ رب العزت نے بہت سی اقسام کی چیزیں پیدا کی ہے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں عرب لوگ پہاڑوں سے اچھی طرح واقف تھے صبح شام عرب لوگوں کا واسطہ پہاڑوں سے ہوا کرتا تھا لہذا اللہ تعالی نے پہاڑوں کو تیسری دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ لوگ اگر پہاڑوں کو پہاڑوں کی مضبوطی اور انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار نہ کرے پھر <coughs> آگے اللہ فرماتے ہیں <coughs> تھی دلیل کے طور پر یہ لوگ زمین کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ نے اسے طرح بچھا دیا ہے اس زمین کے اندر انسان کی تمام ضروریات اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کا تعلق کھانے سے ہو اس کا تعلق لباس سے ہو اس کا تعلق مکان سے ہو اس کا تعلق سڑکوں سے ہو اس کا تعلق راستے سے ہو چلنا پھرنا ہر قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا فرمائی ہے ذکر مذکر انما انت آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں علیہم آپ ان کافروں پر داروغا نہیں نگہبان نہیں کہ انہیں پکڑ کر لائیں اور مسلمان بنا لیں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ان آلئی کاغام تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے ہاں یہ بات تو ضرور ہے إِلّا اللہ اس کو بڑی سزا دے گا. اور وہ بڑی سزا کیا ہے اللہ نے پہلی صورت میں بتا دیا یس اللہ القبر جو نصیحت سے اعراض کرے گا تو وہ تو کی بڑی آگ میں داخل ہوگا ایسی آگ جو اس دنیا کے آگ سے انہتر گنا تیز ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انہوں ان لوگوں نے ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اللہ رب اللہ سے دوسری جگہ فرماتے ہوا ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے انسان کو بھی اللہ کی طرف واپس جانا ہے پھر جب وہاں انسان پہنچے گا تو تم میں ان حساب ہوں ان لوگوں کا حساب کتاب لینا بھی ہمارے ذمہ ہے ہم خود ان سے پوچھ لیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو اس آیت کے تلاوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے آسان حساب کیا ہے کہ حساب صرف پیش کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب عرض ہے پیش کرنا اور یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جس کے ساتھ مناقشہ کیا گیا اور جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تو پھر یہ جو وہ ش... یہ کیوں کیا بس وہ ہلاک ہو گیا وہ بچ نہیں سکے گا آسان حساب یہ ہے کہ حساب بس پیش کر دیا جائے اور یہ سوال نہ کیا جائے کہ یہ کیوں کیا جی تفصیل مکمل ہو گئی باقی ان سے صورت انشاء اللہ ٹھیک ہے جی بات تو مجھے نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ